الحمدللہ رب العالمین والصلاه والسلام على سید المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاه والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی الیک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاه والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی الیک واصحابک یا نور اللہ متوتمع اسلامی بھائیوں اور مدری چینل کے ناظرین سلسلہ ہے نغمات رضا سبحان اللہ اس سلسلے میں امام اہل سنت امام اشکو محبت مجدد دین و ملت پروانہ شب رسالت میرے آکائے نعمت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان کے عشق رسول سے لہ لاتے گلشن کے کچھ مہکتے مدنی پھول چننے کی ہمیں سعادت ملتی ہے جی ہاں کلامِ رضا کو ہم سنتے بھی ہیں اور سمجھنے کی بھی کوشش کرتے ہیں آج الحمدللہ ایک بہت ہی خوبصورت کلام ہم نے سلیکٹ کیا ہے منتخب کیا ہے انشاءاللہ اس کلام کو سننا بھی ہے اور کچھ سمجھنا بھی ہے کلام کون سا ہے لطف ان کا عام ہو ہی جائے گا لطف ان کا عام ہو ہی جائے گا شاد ہر ناکام ہو ہی جائے گا کچھ مشکل الفاظ کے پہلے مانا سمجھ لیتے ہیں لطف سے مراد کیا ہے مہربانی شاد کہتے ہیں خوش و خرم کو ناکام سے مراد نا مراد اور یہاں پر اس شعر کا مطلب یہ بنتا ہے کہ کوئی خاصوں میں سے ہو یا عاموں میں سے نبی پاک علیہ السلط کی مہربانی ہر کسی کے لیے ہو ہی جائے گی اور ہر نامراد خوش و خرم ہو جائے گا اس کی وجہ کیا ہے یہ اشارہ ہے قیامت کے دن کا کہ جب روزے محشر میرے آکا علی سلاۃسلام کی جو کرم نوازی ہوگی اس سے تمام اہل میشر فائدہ اٹھائیں گے جی ہاں چاہے وہ غیر مسلم ہو یا مسلمان اس کو شفاعت کمرہ کہا جاتا ہے کیونکہ آپ ہی کی شفات سے اہل میشر کے حساب میں جلدی کی جائے گی ایک طویل عرصے تک اہل میشر تپتی دھوپ میں صرف انتظار کر رہے ہوں گے کہ کب حساب شروع ہوگا کب معاملہ آگے بڑھے گا اور نبی پاک کی جب کرم نوازی ہوگی تو حساب کا معاملہ شروع ہوگا اور تمام اہل میشر جب یہ دیکھیں گے کہ اس ہستی کی تشریف آوری کی وجہ سے ان کی شفاعت کی وجہ سے ہمارا یہ معاملہ آسان ہوا ہے تو ہر کوئی آپ کی تعریف میں رتب اللسان ہوگا. یہ وہ شفاعت کبرا ہے جو سب پر عام ہے جب سب پر ایسی شفاعت ہے تو غلاموں کا عالم تو کچھ اور ہی ہوگا کیا خوبصورت بات ایک شاعر لکھتے ہیں کہ یہ محشر کا میدان یہ ساری بزم محشر کیوں سجائی گئی ہے واٹ از ریزن اس کے پیچھے کیا بات ہے سبحان اللہ وہ کہتے ہیں فقط اتنا سبب ہے اکاد بزم محشر کا آقا تمہاری شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے تو کیا خوبصورت بات آل حضرت نے کی ہے کہ وہ دن آنا ہے کہ جب نبی پاک کا لطف نبی پاک کی مہربانی ایسی عام ہوگی کہ جو ناکام ہے وہ بھی شاد ہو جائے گا امام علیہ سنت لکھتے ہیں لطف ان کا عام ہو ہی جائے گا لطف ان کا عام ہو ہی جائے گا شاد ہر ناکام ہو ہی جائے گا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 تاد ہر کام ہو ہی جائے گا سبحان اللہ سبحان اللہ اگلا شعر کمال کا شعر ہے جان دے دو وے دیدار پر جان دے دو وعدے دیدار پر نقد اپنا دام ہو ہی جائے گا کمال کی بات کی نے یہاں جان دے دو یعنی جان قربان کر دو دیدار سے مراد نبی پاک کا خوبصورت درشن ہونا نبی پاک کا دیدار ہونا اس سے مراد ہے اور دام یہاں مراد ہے قرضہ دام ایک اس کا ایک معنی بنتا ہے قرضے کا اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ نبی پاک علی اصلاۃ کے جو مبارک دیدار کا جو وعدہ ہے پیارے آکارات والسلام کے مبارک رخ روشن کی جو زیارت ہے یہ وعدہ سب خاص و عام سب کے لیے ہے یعنی یہ پورا ہوگا یہ علیحدہ بات ہے کہ ایمان والے تو نبی پاک کو پہچان کر درد سلام پڑھیں گے اور جو ایمان والے نہیں ہیں جو غیر مسلم ہیں وہ نہیں پہچان کر ناکام و نام ہوں گے تو اے عاشقوں تیار ہو جاؤ بلکہ نبی پاک علیہ سلاطو السلام کی بارگاہ میں اپنی جان کو اس طرح قربان کر دو کیونکہ جب قبر میں جانا ہے تو جو قرض باقی ہے جو وعدہ باقی ہے یعنی دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ وعدہ ضرور پورا ہوگا اور تمہیں نبی پاک علیہ سلاط وسلام کا دیدار ہو جائے گا گویا یہ اس طرف اشارہ ہے کہ مومن کے لیے موت بھی تحفہ ہے مومن تو گویا انتظار میں ہوتا ہے وہ شاعر لکھتے ہیں نا قبر میں لائیں گے میری تشریف مستفی عادت بنا رہا ہوں درود و سلام کی یعنی عاشق رسول تو منتظر ہے کہ کلمہ پڑھتے ہوئے دیدار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کرتے ہوئے جب دنیا سے جانا ہے تو قبر میں سرکار علی سرۃ وسلام کے جلووں کو پانا ہے ایک اور شعر میں شاعر لکھتے ہیں نا کہ قبر میں سرکار آئیں تو میں قدموں پر گروں گر فرشتے بھی اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں کہ اب تو پائے ناز سے میں اے فرشتوں کیوں اٹھوں مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے اللہ غنی گویا موت کا انتظار بھی ہے تو اس لیے انتظار ہے کہ دیدار مستعفی ہونا ہے وہ وعدہ پورا ہونا ہے کیا بات ہے آ رسول کی سبحان اللہ شیر کو سمجھیے ذرا اس کی خوبصورتی کو محسوس کیجئے کہ وہاں سر فرماتے ہیں جان دے دو وعدے دیدار پر تو کہتے نا کہ اس بات پر تو میں اپنی جان ہی دے دوں اتنا خوبصورت اتنی خوبصورت بات ہے تو یہ جو وعدہ دیدار دیدار کی جو خوشخبری ہے نا اس خوشخبری پر ہی میں اپنی جان قربان کر دوں جان دے دو وعدہ دیدار پر نقد اپنا دام ہو ہی جائے جان دے دو واد دیدار پر جان دے دو واد دیدار پر دیدار پر دیدار نقد اپنا دام ہو جائے گا نقد اپنا دام ہو ہی جائے گا سبحان اللہ ذرا اگلا شیر سنیے اور اس کی خوبصورتی سمجھیے شاد ہے فردوس یعنی ایک دن قسمت خدام ہو ہی جائے گا سبحان اللہ کبال کی بات کی ہے یہاں شاد سے مراد خوش ہے اچھا فردوس سے مراد جنت ہے اچھا خود خدمت گاروں کی جمع ہے یعنی گویا اعلیٰ فرما رہے ہیں کہ جنت جو ہے نا یہ نبی پاک علیہ سلاط والسلام کے غلاموں کے لیے بنائی گئی ہے اور اس کی خدمت کے وعدے پر جنت بھی بہت خوش ہے کہ ایک دن میں نبی پاک علیہ اصلاۃ والسلام کے غلاموں کی ملکیت ہو جاؤں گی یعنی جنت منتظر ہے نبی پاک علیہ سرت والسلام کے غلاموں کے لیے اور وہ خوش ہے کہ نبی پاک کی خوشی اس میں ہے کہ میرے غلام جنت میں رہیں اور نبی پاک کی اتھارٹی نبی پاک کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح مالک جنت بنایا کبھی حضرت ربیہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو جنت عطا فرمائی کب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک بار نہیں دو بار جنت عطا فرمائی اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں کئی صحابہ کو ایک ہی حدیث میں اپنی حدیث سنی ہوگی کہ ایک ہی مجلس میں ایک ہی وقت میں نبی پاک نے دس صحابہ کے نام ارشاد فرمائے اور فرمایا یہ صحابہ جنت میں ہیں سبحان اللہ یہ آرڈر یہ یہ اس طرح کی بات وہی کر سکتا ہے یہ حکم وہی جاری کر سکتا ہے جس کو رب نے جنت کا اختیار دیا ہو جنت جن کی جاگیر ہو اللہ ہو غنی رب از نے اپنی عطا سے اپنے محبوب کو جنت کا مالک بنایا خوبصورت بات مولانا حسن رضا خان صاحب لکھتے ہیں نا کنجی تمہیں اپنے خزانوں کی دی خدا نے محبوب کیا مالک کو مختار بنایا ایک اور شاعر لکھتے ہیں نا جہاں بالی عطا کر دیں بھری جنت حبا کر دیں نبی بختارِ کل ہیں جس کو جو چاہیں عطا کر دیں خدا اللہ حضرت امام علیہ السلام نے ایک جگہ ارشاد فرمایا نا کچھ تصرف کے ساتھ عرض کرتا ہوں کہ فرماتے ہیں تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب اے منکر دور ہو ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی رب نے اپنے حبیب علیہ السلام کو جنت کا مالک بنایا ہے اللہ مجھے اور آپ کو اسی جنت میں بلا حساب داخلہ نصیب فرمائے حضرت دیکھتے ہیں شاد ہے فردوس یعنی ایک دن قسمت خدام ہو ہی جائے گا شاد ہے, فردوس یعنی ایک, دن گا شاد ہے فردوس یعنی ایک دن شاد ہے فردوس یعنی ایک دن قسمت خدام ہو ہی جائے گا ہو جائے جائے گاسمت خود ہو ہی جائے گا میٹھی صاحب ہی بھائیوں اب چلتے ہیں اگلے شیر کی طرف وہ شیر ہے یاد رہ جائیں گی یہ بے باقیاں نفس تو, تو رام ہو ہی جائے گا یہاں بے باقیاں سے مراد بے خوفیاں ہیں دلیریاں ہیں اور رام سے مراد فرما بردار ہونا یہ پرانی اردو کا لفظ ہے اب کے محاورے میں استعمال ہوتا ہے یار اس کو تو میں رام کر لوں گا یعنی اس کو میں اپنی بات بنا لوں گا تو یا فرما بردار اس سے مراد آلہ حضرت اپنے نفس سے پہلے بھی کئی اشارے بات کرتے ہیں جن جوڑتے ہیں یہاں بھی ہماری تعلیم ہے ہمارے لیے زبردست درس ہے اعلیٰ حضرت اپنے نفس سے گویا کہہ رہے ہیں کہ اے سرکش نفس اے بے باک نفس گناہوں پر دلیر نفس یاد رکھ ابھی سے توبہ کر لے اللہ کی بارگاہ میں سر جھکا لے اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری میں لگ جا اور نہ فرمانیاں نہ کر ورنہ ایک وقت تو آنا ہے کہ جب تو لاچار ہو کر مجبور ہو کر پھر اللہ کا فرما بردار بھی بننے کی کوشش کرے گا مگر جب تک دیر نہ ہو گئی ہو کیونکہ میٹھی سلاحبو یاد رہے کہ مجبوری کے عالم میں تو بھیڑیا بھی رام ہو جاتا ہے وہ بھی فرما بردار بن جاتا ہے جب لاچار ہوتا ہے تو بکریوں پر حملہ نہیں کرتا تو وہ اپنے نفس کو سمجھا رہے ہیں کہ یہ وقت ہے اللہ کی فرما برداری کرنے کا گناہ نہ کر کیونکہ بعض لوگ بڑی اپنی توبہ کو ڈلے کرتے ہیں کہ بوڑھا ہو کر آخری عمر میں جا کر اللہ اللہ کر لوں گا بازوں کو تو وقت ہی نہیں ملتا اس سے پہلے ہی دنیا سے چلے جاتے ہیں اور جن کو وقت مل بھی جاتا ہے پھر وہ افسوس کرتے ہیں کہ کاش جوانی میں نمازیں پڑھتا اب تو پیروں میں طاقت بھی نہیں جوانی میں کوئی دین کا بڑا کام کر لیتا اب آزاد سلامت نہیں اس وقت پچھتا سے کیا فائدہ جب چڑیا کھیت کو چک جائے تو بہرحال میرے پیچھے اسلامی بھائیوں اسی طرح کا میسج مفتی اعظم ہند مستفر خان صاحب نوری جو کہ آلہ حضرت ہی کے صاحب ہیں کیا لکھتے ہیں ریاضت کے یہی دن ہیں بڑھاپے میں کہاں ہمت ریاضت کے یہی دن ہیں۔ بڑھاپے میں کہاں ہمت جو کچھ کرنا ہے اب کر لو ابھی نوری جوان تم ہو بہت شاندار سب کے, لیے شیر کے اندر ہے غور سے سنے سچی توبہ کی نیت کریں اور ابھی سے ہی جی ہاں انتظار نہیں کریں ابھی سے ہی اللہ کی فرماورداری شروع کریں اور گناہوں سے سچی توبہ کریں علاد حضرت دکھتے ہیں یاد رہ جائیں گی یہ بے باقیاں نفس تو, تو رام ہو ہی جائے گا یاد رہ جائے گی بے باتیاں یاد رہ جائے گی بے باتیاں نفس تو رام ہو ہی جائے گا ہو جائے گا تو تو رام ہو ہی جائے گا لا خوبصورت شعر سنیے بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا یہ بہت خوبصورت اصطلاحات ہیں بہت خوبصورت اشارے ہیں ذرا غور کیجیے کہ مٹتے مٹتے نام کیسے ہوتا ہے ارے جس کا مٹ جائے اس کا تو نام نہیں بچتا مگر یہاں کیا میسج اعلی حضرت دینا چاہ رہے ہیں پہلے کچھ مشکل الفاظ کے معنی سمجھتے ہیں بے نشانوں سے مراد اپنی پہچان ختم کر دینے والے جن کا کوئی نشان ہی نہیں ہوتا مشہوری نہیں ہوتے اور نشان سے مراد علامت یہاں مراد ہے اب ذرا غور سے شیر کا مطلب کیا ہے کہ جن خوش نصیبوں نے آپ علیہ سلام کے عشق میں اپنے آپ کو فنا کر لیا بے نشان کر لیا ساری دنیا مٹ سکتی ہے مگر ان کے نام نہیں مٹ سکتے ان کو دنیا صدیق فاروق غوث اور داتا کے ناموں سے ہمیشہ یاد رکھے گی بلکہ دوسرے مرنے کے بعد مٹ جاتے ہیں اور یہ دنیا سے جانے کے بعد بھی زندہ رہتے ہیں اور قرآن میں نہ صرف ان کو مردہ کہنے سے بلکہ مردہ گمان کرنے سے بھی روکا گیا ہے کیوں؟ نبی پاک پر اپنا سب کچھ قربان کیا نا سرکار علی سرت اسلام کے قدموں پر اپنا سب کچھ نشاور کر دیا جب یہاں سب کچھ لٹایا اللہ نے نام بلند کر دیا شاعر دیکھتے ہیں نا ان کے جو غلام ہو گئے وقت کے امام ہو گئے نام لیوا ان کے جو ہوئے ان کے اونچے نام ہو گئے تو ڈبی یہ پاک علیم کی بارگاہ میں اپنا سب کچھ قربان کرنے والے دنیا میں ہو جاتے ہیں ان کا نام باقی رہ جاتا ہے ایسے, کرنی ایسے بے نشان ہونے کے باوجود بھی ان کے وجود کا بازو نے انکار کیا ایسا نام ان کا آج ہوا ہے کہ آج اس خیر التابعین کا نام ہر زبان پر موجود ہے کیونکہ دنیا میں لوگوں سے نہ ملتے تھے ایک طرح سے بے نشان تھے مگر کنیکشن جوڑا تھا تعلق جوڑا تھا سرکار علی اصطوہ سلام سے اللہ تبارک و تعالی نے ان کے نام میں ایسی برکت فرمائی ہے کہ آج سینکڑوں سال گزر گئے ہیں مگر تابعین میں سب سے برتر نام حضرت اویس قرنی کا ہی لیا جاتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ کیا خوبصورت شعر ہے کہ بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا بے نشانوں کا مٹتا نہیں مٹتا نہیں مٹتا نہیں بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں مٹتے مٹتے مٹت نام ہو ہی جائے گا ہو جائے مٹ گا مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا سبحان اللہ